اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ تم سے مفصل بان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو اور بے شک بات تیرے اپن خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانی بے شک تیرا رب حد سے بڑینے والوں کو خوب جانتا ہے